الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبیب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدینے کے نازین سلسلہ علم کی کہکشاں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں رسول پاک صاحب صلی اللّہ تعالی علیہ و کا فرمانے علی شان ہے قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ علم کی کہکشا براہ راست آپ ملازہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں ایک موضوع ہوتا ہے جس پر مفتی صاحب ہمیں مدنی پھول نایات فرماتے ہیں شرعی احکام بیان کرتے ہیں علم کی کرنیں بکھیرتے ہیں اور عالم میں روشنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا آپ علم کے نور سے منور ہونے کے لیے اس کہکشا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو معطر و معمبر کرنے کے لیے جہالت کو دور کرنے کے لیے سلسلے میں اول تاخیر شامل رہی ہے ان شاء اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی آج کا موضوع بڑا پیارا ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہمارے نظریات کے ساتھ ہے ہمارے عقائد کے ساتھ ہے اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نجی گفتگو ہوتی ہے ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے لوگ اس پر بات چیت کرتے ہیں اچھا پھر اگر ہم اپنے معاملات پر دیکھتے ہیں تو جس موضوع کو آج ہم لے کر آئے ہیں اس موضوع کا ہمارے معاملات میں بھی بڑا عمل دخل ہے جی ہاں مثال کے طور پر ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا میں بھی ہم اس موضوع کے متعلق ہمارا کچھ نہ کچھ ربط رہتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کیا ہے کہ جس کا تعلق ہمارے نظریات سے اور ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم اس پر بسا اوقات بات, بات کرتے ہیں جی ہاں وہ موضوع ہے وسیلہ ہم وسیلے پر کلام کریں گے کہ وسیلے کے بارے میں ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہے وسیلے کا معنی کیا ہے وسیلے کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں وسیلہ کہاں کہاں مانگنا چاہیے وسیلہ مانگنے کے جو انداز ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی آپ سلسلے میں شامل رہیں گے بہت سارے وسفے دور ہوں گے بہت ساری معلومات حاصل ہوگی بہت سارے اقدے حل ہوں گے گرے کھلیں گی اور انشاءاللہ شاء اللہ از مشام دماغ معطر ہوں گے اللہ نے چاہا ایمان کو تازگی ملے گی اور عقیدے میں انشاءاللہ اللہ پختگی آئے گی سلسلے میں شامل رہیے ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے وسیلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں حضور آپ کیسے ہیں خیریت سے اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراہ رکھے موضوع بڑا پیارا ہے وسیلہ تو وسیلہ اول تو آپ اس بات کو ڈیفائن کر دیں کہ وسیلہ کہتے کسے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں وسیلے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیلہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ذریعہ ہونا ہم اگر ایک جگہ سے دوسرے مقام تک پہنچتے ہیں تو ہمیں کچھ گاڑی کا ذریعہ واسطہ وسیلہ حاجت پڑتی ہے سواری کی حاجت پڑتی ہے ہم نیچے ہیں نیچے سے اوپر کی بلڈنگ منزل پہ جانے کے لیے کبھی ہم لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچتے ہیں کبھی سی پر چڑھتے ہوئے اپنے گھروں کی چھتوں پر ہم پہنچتے گئے تو وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو صحیح. واسطے کو کہتے ہیں یعنی طور پہ دیکھیں جی, تو سیڈی بھی وسیلہ ہے اچھا کسی دوسری جگہ پر پہنچنے کا وہ ایک ذریعہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے یا مقصود جو ایک اسلامی اصطلاح ہے اور شرعی طور پر وسیلہ کسے کہا جائے گا تو اس وسیلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنے اللہ کا قرب حاصل کرنے رب کے قریب ہونے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جائے کہ ہم رب کے قرب میں پہنچ جائیں رب کے قریب ہو جائیں تو وہ کہلاتا ہے وسیلہ قربت الہی کا ذریعہ ہاں وسیلہ ماشاء اب وہ کوئی سی بھی چیز ہو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایدینہ امن تقلّہ وابتغوا تغل الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو صحیح ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے وسیلہ وصیلہ تلاش وصیلہ کرو اب یہاں جو وسیلہ ہے قرآن پاک میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اب وہ وسیلہ کون سی چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیں اللہ کے قریب کر دیں تو یہ بڑا ایک اس کی وسعت ہے اس میں بہت وسعت ہے اب وہ وسیلہ آ, نماز بھی ہے وہ وسیلہ اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنا بھی ہے وہ وسیلہ ذکر اللہ کی کثرت بھی ہے وہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت اللہ کی اطاعت یہ بھی وسیلہ نیک اعمال یہ, یہ نیک اعمال یہ, یہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے گویا کے قریب کر دیتے ہیں اللہ کے قرمے پہنچا دیتے ہیں کیونکہ بندہ جب اللہ کا فرما بردار اتاد گزار بن جاتا ہے تو وہ گویا کے اللہ کے قرمے چلا صحیح گیا صحیح اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی نوادشات اور اکرامات اس بندے پر ہوتے ہیں یہاں پر ایک بات جسے <coughs> ذہن میں آتی ہے بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وسیلہ جہاں جس قرآن مجید میں فرمایا وقت تغولہ وسیلہ جی جی اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو یہاں وسیلہ فقط اعمال کا ہی بن سکتا ہے آپ نے ماشاء اللہ تشریف فرمائی اس کی وضاحت بھی کی کہ اعمال بھی وسیلہ ہوتے ہیں اعمال ہی وسیلہ ہیں یعنی یہ تھوڑا سا فرق سمجھنا پڑے گا یعنی اگر یہ وسوسا ہے کہ صرف اعمال ہی یا نماز ہے یا زکات ہے یا فطرہ ہے یا جو بھی ہمارے نیک امال ہیں وہ ہی وسیلہ ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ دیگر چیزیں بھی وسیلہ بن سکتی جی ہاں بالکل وسیلہ عمل کا وسیلہ اس کو توسل بالعمل عمل کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے تبسل بل ٹھیک ہے, ہے اصل مسئلہ غالباً جی جی یہیں پر آتا یا ہے یہاں پر آ جو, جو ہمارے میں نظریات ہے میں آ جو جس میں جو ہے وہ اختلافی باتیں جی یا اختلاف یا طرح طرح کے وساوز جو ہے وہ شیطان اب وہ تبسل بالذات ہو یا توصل بل ہو ٹھیک ہے کسی مقام کا قرب یہ وسیلہ بنا لینا کسی جگہ کو وسیلہ بنا لینا کسی شے کو وسیلہ بنا لینا یا کسی ذات کو وسیلہ بنا لینا اوکے تو شریعت مطالعہ میں چاہے آدمی اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ کے اللہ کے قریب ہو اسی طرح ساتھ ساتھ وہ اگر اللہ کے اے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے اب بیسک وسیلہ کیا ہے ہم دعا مانگتے ہیں جی اب دعا میں اللہ کو واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں ٹھیک جی جی ہے دعا اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں بغیر وسیلے کے مانگیں تو بھی جائز ہے. سوری سوری ممانت والی بات نہیں ہے اگر اللہ کو ہم وسیلہ دے کر دعا مانگیں تو پھر یہ بھی بالکل واضح طور پر اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حادث مبارکہ سے بھی دعا میں وسیلہ دعا میں نبی کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما دیں نبی کے وسیلے سے یا اس مقام سے قرآن مجید حضرت ذکری علیہ السلام کے ایک واقعہ موجود ہے جی جی اب حضرت ذکری علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو صحیح ٹھیک ہے آپ کے پاس جو حضرت مریم رضی اللہ کو تعالیٰ کا محراب تھا جہاں وہ عبادت کرتی جہاں وہ عبادت کر اب یہ محراب ایسا ہے کہ یعنی اس کو ایک نسبت ہوئی اللہ کی بندی کے ساتھ جس جگہ وہ عبادت کرتی ٹھیک ہے آپ جب اس کمرے میں اس محرام میں داخل ہوتے تو کلاما دخل عالیہ زکریل محراب واجد آئندہ رزق آپ جب جاتے تو وہاں رزق پاتے سبحان اللہ اور وہ رزق کیسا سردیوں میں گرمیوں کے پھل اے اور اے گرمیوں اے میں سردیوں اے کے اے پھل بات؟ کیا بات؟ آپ ان سے پوچھتے کہ انالا کی حاضا کہاں سے آئے یہ تو وہ کیا کہتے ہیں قلت ہوا اللہ ان اللہ یرز کو شا بغیر حساب اللہ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ جسے چاہے بغیر صاحب کے حضرت ذکری علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ حنالی کا دا زکری ضا ربا یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگا یعنی مقام مقام پر کھڑے علماء لکھتے ہیں کہ بظاہر آپ کی عمر 80 سال ہو چکی ٹھیک یعنی عمر کی وہ کیفیات ہیں اور زندگی کے وہ لمحات ہیں یا وہ ساحتے ہیں کہ جن میں عموماً اولاد کا سلسلہ نہیں امید نہیں ہوتی نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے وہاں دعا مانگی اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں اور قرآن اس کو بطور خاص بیان فرما ہے نالکا دعا مقام پر دعا مانگی کہ اس کو نسبت ہے اللہ تبارک وطالعہ کی اس بندی کے ساتھ اور اس بندی نے یہاں عبادت کی اللہ تبارک وطالعہ کے اور جس جگہ پر بے موسم کا پھل جس جگہ پہ آتا ہے تو بظاہر اگر اولاد کی بھی موسم نہیں ہے تو اللہ تو دینے پہ قادر ہے وہ قادر مطلق ہے بیشنک وہاں بیشنک کھڑے ہو کر دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں نے ندا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے بیٹا تھا فرمائے گا نام بھی یحییٰ اس کا منتخب یہ یہ یہ مقام کا وسیلہ گویا گیا یعنی اس جگہ پر اس کے مطلب جس جگہ کو نسبت ہو جائے جہاں اللہ والی عبادت کر رہی ہے اللہ کی نیک بندی تو اس جگہ کا جب مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک اور زیادہ ہے جی تو جہاں اللہ والے اللہ کے نیک بندے وہ نبی ہوں یا صحابی ہوں یا ولی ہوں اللہ کے جس جگہ وہ مدفون ہیں جس جگہ ان کا جسم میں مبارک ہے موجود ہے موجود ہے تو وہ جگہ اللہ کے نزدیک کیوں نہیں محبوب کیا ہوئی بات ہے تو کیا تو جب بات جب وہاں یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اس پورے واقعہ سورہ علی عمران کے اندر پوری جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے وہاں ہے کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول وہ دعا ہوئی ہے اور ہے اب یہ بھی آپ دیکھ لیں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فتحقہ آدم امر ربی کالیمات ان فتحب حضرت آدم سلام اپنی اس خطائے اجتحادی پر اللہ کی بارگاہ میں اس وقت پر توبہ کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے وہ ڈیٹیل تفصیل اس کے اندر جو موجود ہے۔ ایک طویل عرصہ گزر ہے اب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا فتح کا آدم امر ربی کالی ماتن فتح کہ آدم علیہ السلام کی طرف کچھ کلیمات سے الکا ہوئے انہوں نے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے صحیح اور وہ کلمات کیا ہیں حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرما حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو وسیلہ دے کر دعا کی ہے اللہ عملی اس الو کا بحقی ان اللہ اللہ تو اس سے سوال کرتا ہوں مقصرت کا یعنی کس کے کہ میری اس لگزش کو معاف فرما تو اسے معافی کا سوال کرتا ہوں نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واسطے سے کیا بات ہے جبکہ اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ابھی ان کو پیدا نہیں کیا کیسے پہچانا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ جب مجھے میری تخلیق ہوئی میں نے عرش کے پاؤں پر دیکھا ہے کہ تیرے نام کے ساتھ وہ ایک نام جڑا تو وہ ضرور تیرے نزدیک محبوب اللہ ہے اللہ انہی کا وسیلہ دے کر جاگی جا ہے جا فرمایا ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو یہاں تو تو پہ وسیلا یعنی اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ صرف ذات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے ٹھیک ہے ابھی کسی اور یعنی آگے ابھی آدم علیہ السلام ہی ہیں جی جی جی آدم علیہ السلام ہی ہیں آدمی میں صرف آدم ہے آدمی میں صرف آ آ آدم علیہ السلام صحیح. اور ابھی نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف آوری آپ کی نہیں, نہیں ہوئی ہے لیکن حضور کا وسیلہ اس وقت آدم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں تبارک و کی بارگاہ اور قرآن مجید میں ان کے اوپر جو ہے وہ بشارت کے اللہ تبارک تعالی نے ان کی توبہ کو کیا بل بل بات رما ہے ذات کا وسیلہ دینا انبیاء کی ذات کا وسیلہ ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے تو جو عمل کا وسیلہ جس طرح دینا جائز ہے اس طرح یہ وسائل بھی اختیار کرنا ہے مقام کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا عمل کا وسیلہ بھی دیا جا ہاں سکتا ہاں ہے یا اللہ میرے اس نیک عمل کی برکت سے یا فلاں نیک عمل کی برکت دی دی سے دی دی مجھے معاف فرما دے جیسے وہ ایک حجی پاک میں نا وہ جو پہاڑ کے دہنے پر تھے اور وہ غار بند ہو گیا تو وہاں اعمال کا وسیلہ دیا گیا تھا تو یہ ایک جو کنفیوژن ہوتی ہے مدھیے ضلع کے ناظرین کے صرف آمال کا وسیلہ ہوتا ہے یقیناً یہاں پہ آپ کی دور ہو گئی ہوگی کہ اعمال ہی کا وسیلہ نہیں ہوتا بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی ذات کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے نیک لوگوں کی نسبت رکھنے والے مقامات کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے پھر اشیاء کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے مثال کسی نبی سے کسی ولی سے کوئی نسبت ہو جائے کسی شے کو اس کا وسیلہ جیسا بالکل اشیا سے یعنی اشیاء ہیں یا وہ یہ آئیں گے متبرک مقامات قرآن مجید فرقان حمید نے تابوت سکینہ کا پورا واقعہ موجود ہے صحیح ٹھیک ہے تابوت سکینہ جس کا قرآن بطور خاص تذکرہ فرما رہا ہے اور بیان فرمایا کہ ان میں کیا چیزیں تھیں تابوت سکینہ جن کے اندر پہلو کی چھوڑی ہوئی چیزیں حضرت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے علیہ السلام کا اصاق ہے کسی کا امامہ ہے کسی کے نالین آئے آئے آئے ہیں یہ تابوت آئے. سکینہ ہے اور یہ کیا تھا کہ وہ امت وہ لوگ اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے اور جنگ میں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے جنگ میں دعائیں مانگتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعائیں جو ہیں وہ مانگ تھی تو یہ متبرک چیزوں جو کے جو وسیلے لی. کے بارے میں قرآن ذکر کرانے پاک میں فرمایا بتخ مقام ابراؤ کی میں مسلم ابراہیم علیہ السلام علی کے اس مقام پر آؤ نماز پڑھو صحیح, صحیح اب دیکھیں طواف کے بعد افضل ترین مقام پورا حرم اللہ کا حرم ٹھیک ہے مبارک جگہ ہیں لیکن نماز کی جو ترغیب ارشاد فرمائے گی وہ مقام ابراہیم کو تلاش کر صحیح میسر آ جائے مقام ابراہیم پہ آؤں ٹھیک مقام ابراہیم وہ اس پتھر کو ایک نسبت وہ نسبت خلیل اللہ سے بالکل اللہ کے پیارے خلیل سے گئے نبی سے گئے تو اس مقام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شان اور ارفا ادا ہو جاتی ہے جن کو پیاروں سے نسبت ہوتی ہے اور جو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جہاں وہ ذات اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہوتی ہے اللہ. ان سے تعلق رکھنے والی چیز بھی بہت محبوب ہو جاتی گئے. تو ان سے دعا ہم حضرت اسود کو ہم چونتے ہیں اسود کو ساتھ جب جب وہ بوسے دیتے ہیں ایک دے تعلق ہے کہ نسبت گئے مقام ابراہیم گئے صفا مروہ ہے تو یہ ساری کی ساری ایسی نسبتیں اور تعلق ہی ہیں یقیناً ان کی نسبت آگے اللہ کی کسی بندی کے ساتھ حضرت حاجرہ کے ساتھ صفحہ مروہ کی ہے مقام ابراہیم کی ہے دیگر میڈیا کی تو یہ بھی بڑی مبارک ہو جاتی ہیں ذات بھی مبارک اور بیر ان سے نسبت مبارک اچھا یہاں پہ ایک ذہن میں سوال یہ آتا مفتی صاحب کہ زندہ افراد کا تو چلو وسیلہ ہم سمجھ میں آ جاتا ہے بسا اوقات نا کہ جہاں اٹکتی نہ سوئی وہ یار کہ جو دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر وفات پا گئے تو کیا اب ان کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب تو وہ وفات پا گئے وفات پانے کے بعد شیطان کا یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ نہیں انس کا وسیلہ نہیں پیش کیا،, پیش کیا جا سکتا اس کو کیسے آپ دور کریں گے دیکھیں یہ یہ بات بھی جو ہے نا کہ زندہ کا وسیلہ ہے اور فوت ہونے کے بعد زندہ کا وسیلہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیارے رسول تھے پیارے نبی تھے پیارے بندے تھے اچھا فوت ہونے کے بعد وصال فرمانے کے بعد کیا یہ تعلق ختم ہو جائے گا نہیں تعلق تو قائم تعلق قائم ہے نا اللہ والے جب بھی تھے بھی اب بھی ہیں بالکل تو یہ بات تو اولا پیدا ہونی نہیں چاہیے آخر کون سی ایسا اصول ہے یا حدیث ہے یا کون سی ایسی قرآن کی آئے جس میں یہ تفصیل یا تشریح کی گئی ہو کہ یہ تعلق صرف زندگی میں ہے زندگی کا سلسلہ بظاہر ختم ہوا تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی اچھا ہم زندگی میں ان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھے ہوئے اس لیے اللہ کے رسول اللہ کے نبی یا اللہ کے وہ بندے بندے ہیں نیک بندے نیک بندے ہیں تو یہ تعلق یہ نسبت یہ دنیا سے جانے کے بعد یہ کتن جو ہے وہ کسی طرح یہ ختم نہیں ہوتی تو یہ مثال فرما گے تو قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے ولعم ازم ان فہم جا کا فسط فر اللہ فسط فر الحم الرسور لوجد اللہ تب وابر اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں استغفار کریں اور رسول ان کے لیے استغفار کر دیں سفارش کر دیں کیا بات لواجد اللہ تب آبر تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے اللہ والا ہو پائیں گے, گے کیا بات اب یہ آئے مبارکہ ہیں زندگی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرما لی اب جب پردہ فرمایا تو ایک آرابی حضور کی اس تربت مبارک پر قبر شریف پر حاضر ہوا صحیح ابھی نبی کریم علیہ السلام کو پردہ فرمائے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا جی جی اس مٹی کو قبر تربت کی مٹی کو لیتے ہوئے اپنے سر پہ ڈالی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں سکھایا ہم نے سیکھا آپ نے پڑھایا ہم نے پڑھا واہ اور یہ قرآن کی آیت بھی ہم نے آپ سے سیکھی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اللہ اور اللہ آپ ان کے لیے سفارش کر دیں کیا بات میں ہے؟ جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں آپ کو شفیع بنا رہا ہوں آپ کو سفارش کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ کر جو کہ میرے لیے سفارش کریں تو قبریں انور سے آواز آتی ہے کہ جا تیری مکر خان اللہ خان اللہ, اللہ یعنی نبی اب یہ آیت مبارکہ جو بیان کی جائے یہ حضور علیہ السلام کی اس زندگی کے ساتھ ہی حیات طیبہ کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ وسال کے بعد یہ آرابی کر رکھے گئے اور صحابہ اس کو بیان کر اللہ رہے اللہ اللہ اس اس کو صحابہ آگے بیان کر رکھے گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے ترمدی شیخ میں بھی ہے دیگر کتابوں میں اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک ایک شخص آتا ہے اور حضرت عثمان بن ہونے بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص آنے والا جو ہے وہ نابینا ٹھیک ہے ابو آکر نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں میرا یہ عرضہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے پھر گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے میرا یہ نہ بینا ختم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کروں اور دو رکت نماز پڑھو ٹھیک ہے اور وہ دو رکت کس طریقے سے پڑھنی ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکت پڑھنی ہے اس کے بعد جو دعا ارشاد فرمائی ہے وہ دعا یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ انی اس بحق کی محمد نبی رحم اللہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں پھر کیا کہا؟ کہ پھر اس کے بعد کہو یا محمد یا ربی فی حاجتی حاضی پھر حضور کی طرف مخاطب ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ انتظار کریں کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کو شفیع بنا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ واہ میں واہ اے اللہ میری سیفارت جو یہ فرمائیں جو شفاعت فرمائیں وہ قبول فرمائیں میرا یہ عرضہ ختم کیا, بات کیا بات صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا فولہ ماں تفر کہ اللہ کی قسم ہم ابھی جدا جدا نہیں ہوئے ولا طال الحدیث ابھی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ وہ شخص سے نماز پڑھ کر جیسے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں گویا کے اوپر کوئی کسی طرح کا نبینا پن تھا کیا ہو جاتا اب یہ پورے مجمے کے نبی کریم علیہ السلام نے گویا کے حضور چاہتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ان کی التجا تھی ان کی التماس تھی ان کے پاس وہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہاتھ ان کو عطا فرمایا باز ہے, باز ہے اپنا لعب لگاتے ہاتھ آج لگاتے تو آنکھیں ویسے ہی آ جاتے بے شک حضرت قطع رضی اللہ و تعالیٰ کو تو بھی جنگ میں عطا فرمائی اگر حضور علیہ السلام چاہتے ہیں تو ویسے ہی آپ نے قیامت تک کے اپنی امتیوں کے لیے یہ ایک دعا ایسی ارشاد فرمائی اور یہاں یہ خوبصورت بات دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مسجد نبی میں ہی جو حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگنی ہے تو یہ کلیمات کہہ کے دعا مانگنی چاہے وہاں موجود ہیں چاہے اس کے بہن کہیں بھی موجود ہیں بلکہ یہی معاملہ حضرت عثمان مین حف رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کا دور مبارک آتا ہے ٹھیک ہے موجم کے حدیث مبارک کے اندر موجود ایک شخص آتا ہے ان کو حاجت ہوتی خلیفت المسلمین سے ملنے کی ٹھیک ہے لیکن है. ایک اتنے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے مل نہیں پا, مل پا رہے با. اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہے پریشان ہوئے وہ حضرت عثمان مین حف کے پاس چلے گئے ان سے کہا کہ میں حضرت عثمان سے ملنا چاہ رہا ہوں میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو میرا میری پریشانی ہے میری حاجت ہے انہوں نے کہا یہ دعا ہے اس دعا کو پڑھ لیجیے کیا بات یہ حضور اسلام کے وسال فرمانے بعد عثمان کے غلی کا دور کا عرصے, دور عرصے کافی ہے بات عرصے بعد یعنی یہ اتنے ایک طویل عرصے گویا کہ آپ کہیں کہ چودہ سال تقریباً جو گئے وہ بعد کی یہ واقعہ اب ان کے دور کے اندر اب یہ کہا کہ یہ دعا ہے اس دعا کو پڑھو صحیح اب وہ کہہ رہے ہیں اس دعا کو پڑا انہوں نے سلاتے حاجت یہ پڑھی اور یہ دعا مانگی ٹھیک ہے دعا مانگ کے وہاں جاتے ہیں وہ حیران ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ, کہ وہ دربان جو دروازے پر ان کے بیٹھے ہوئے گئے وہ گویا کہ منتظر ہیں ان کے کیا کہ بات جیسے آئے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کے سیدھا لا ہو اور وہ سیدھا ان کے ساتھ مخاطب ہوئے اور بات انہوں بات ان کا مسئلہ سنا اور ان کی حاجت کو پورا کیا اور کہا کہ آپ نے بڑی تاخیر کر دیا اپنا یہ مسئلہ مجھ تک پہنچانے میں آئندہ بھی کوئی ہو تو آئندہ کے لیے بھی آ گیا وہ آپ فلاط الحجا یہ جو وسیلہ ہے یہ اب بھی جو ہے یہ اس دعا کی جگہ میرا السنت احمد برکات ملالیہ نے اپنی کتاب آ, مدنی پنچ سورا اس جی میں جی. سلاۃ الحاجات کے نام سے جو ہیڈنگ ہے میں موجود گئے حدیث کے یہ الفاظ یا محمد اس کی جگہ اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کلمات کہنے کا ارشاد فرمایا تو یہ کلمات کہتے ہوئے اس دعا کو مانگے مین جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا کہ اس دعا کے اندر وسیلے کا ذکر ہے پہلے اللہ سے مانگا حضور علیہ السلام کا وسیلہ کیا نبی بات کریم علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے اور آپ کو شفات اور سفارت شفاعت کہتے ہیں سفارت کو ٹھیک ہے ایک شفات تو اخروی اور یہ دی دی معاملات کی اب یہ دنیاوی ایک حاجت ہے اس کے لیے بھی حضور اسلام سے سفارش ان کو یہاں بھی شفی بنایا شفیع بنایا اللہ تو یہ شفیع بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے اور یہ دعا کی جا رہی ہے کہ ان کی شفاعت کو اور سفارش کو قبول کرتے ہوئے میری یہ حاجت کو پورا بنوا دی دیجیے تو نبی کریم علیہ السلام کے وصال فرمانے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی کنواں صحابہ کرام اس پر عمل کرتے صحیح رہے صحیح حضور السلام ابھی دنیا میں مبوس نہیں ہوئے کفار کی بلوان عادت کی عادت تھی کفار کی قرآن مجید میں یہ بھی بات یہ رشاد فرمائے امین قبل یستاف تخن علیہ نقف رو فلم جاغ معرارف کافرو بھی کہ وہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں مبوس نہیں ہوئے تو ان کے نام سے فتح مانگتے تھے آئے آئے آئے جنگوں میں فتح مانگتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح تھا فرما نبی امی کے ذریعے سے ہمیں فتح تھا فرما اے اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وسیلے سے ہمیں فتح تھا فرما جن کی نعتیں تو نے کے اندر بیان فرمائی جن کی تعریفیں تم نے توراط میں بیان فرمائی ان کے وسیلے سے ہمیں فرما تو کہا جب یہ جانا پہچانا ان کے پاس آیا تو پھر, پھر وہ انکار کر بیٹھے دی دی تو حالانکہ کے یہ دعائیں مانتے یعنی اس وقت بھی سرکار کا وسیلہ وسیلہ ایسی چیز تھی آدم علیہ السلام وسیلہ پیش کر اللہ کی بارگاہ میں ابھی بارد بارد؟ کوئی نبی دنیا میں اس طریقے سے تشریف نہیں لائے آدم علیہ السلام وسیلہ دے رہے جی جی حضور ابھی مبوس نہیں ہوئے تو کافر وسیلہ دے رہے, آج آج رہے حضور اسلام زندگی میں موجود ہیں تو صحابہ, صحابہ وسیلہ دے رہے ہیں حضور پردہ فرما کے اگر دنیا سے چلے گئے تو بھی وسیلہ دیا جا رہا یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے جیسے آپ نے تابوز سکینہ کا ذکر کیا جن کے ذہنوں میں اگر یہ سوال آتے ہیں کہ ظاہری وفات کے بعد نبی پاک کا یا اولیاء کرام کا وسیلہ دینے سے مسئلہ ہو جائے گا یا یہ کوئی درست نہیں ہے تو تابوز سکینہ تو نہ حیات ہے نہ مماد ہے تو جماعت اس پہ جو ہے وہ غیر حیات چیزیں تھی نا جیسے یا کپڑے ہیں یا کوئی عصا مبارک ہے جب ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا بلکن ہے بلکن تو اللہ والوں کا وسیلہ بھی یقیناً مقبول ہے اچھا یہاں پر آپ یہ بھی وضاحت کریں کہ مزارات پر جاتے ہیں مسلمان دنیا بھر کے مسلمان شرک و غرب میں جو ہے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو مزارات پر جا کر یوں دعا کرنا کہ اللہ اس ولی کے وسیلے سے میرا یہ مسئلہ حل فرما دے ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ڈائریکٹ یہ کہہ دینا کہ یا خواجہ غریب نماز میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے. یا گوشت پاک یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے. یا یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر فرما دیجیے ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا دونوں کی جائز یا ناجائز ہونے کی کوئی صورتیں ہیں کیا دیکھیے مزارات کا بھی وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ذات کا وسیلہ ہے جی جی وہ ذات کا وسیلہ اسی لیے کہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں اور یہ جو تعلق ہے اللہ کے پیارے بندے بننے کا ان کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے محبوب اور ولی بندے بنے ہیں اللہ تبارک وطالگ ہے تو اب یہ ان کا زندگی کے اندر تھا تو ایسا نہیں ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی جو کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ٹھیک ہے آپ علیہ السلام جو گئے وہ جب حضور السلام میراج کی رات وہاں سے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا موسا علیہ السلام اپنی قبر میں موسا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رکھے سبحان اللہ رہی تو موسا یوسلی فی قبر ہی اس سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمایا ہے حیات ہیں یہ ہمارا قیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور دیگر آدیش میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ المبیا احیا ہن فی قبور امبیا زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ بات یہ واضح طور پر کہ نبی اپنی قبروں میں حیات ٹھیک ہے وہ ایک فیصلہ ہے کلو نفسین ذائقت الموت کے تاج وہ ہر ایک کے لیے آنا ہے وہ اس طور پر وہ وعدہ الہی پورا ہوا جی جی اور اللہ نے ان کو زندگیاں تھا فرمائی ٹھیک ہے تو اب بھی وہ زندہ ہیں اور وہ ہمارے کلام کو سنتے گئے ملاحظہ فرما رہے گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پورا نوار میں اور دنیا بھر کو ملازہ فرما رہے جہاں جانا چاہیں اللہ نے ان کو قدرت اور طاقت سے وہ نوازا ہے ٹھیک ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس جگہ پر تشریف بھی لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے تو جب ہمارا عقیدہ بالکل اتنا واضح ہے اور حادیث کی روشنی میں گئی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں ان کو وہ ہماری پکار کو صحیح ٹھیک ہے اب وہ مزار شریف میں ہیں اسی طرح اللہ والے اللہ کے نیک بندے ٹھیک ہے ان سے بھی ہم جو تبصل کرتے وسیلہ کرتے ہیں وہ ان کے اس مزار کا ان کی ذات کا وسیلہ کہ یہاں وہ مدفون ہیں اور یقیناً اس جگہ کو بھی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس مزار سے امام شافی علیہ رحمان کروڑوں آپ کے پیشواں ہیں آپ کے ماننے والے ہیں یعنی امام شافی امام اربا میں سے جو ہے وہ نامی گرامی امام شافی رحمت اللہ نمبر, نمبر پر ہے جی ہاں تو اتنا بڑا مقام مرتبہ ان کا امام شافی علیہ الحما کا آپ فرماتے ہیں کہ میں خود جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ چلے جاتے واہ کیا بات ہے اب وہاں دو رکعت پڑھتے ہیں اس سے ہمیں مزار کی ایک حاضری کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کیا بات ہے کہ مزار شیفے جائیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں دو مم. رکت پڑیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے حضور جو ہے وہ ان بزرگ ہستی کا وسیلہ دیں ٹھیک ہے تو وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں امام شافی علیہ رحما وہ خود کہتے ہیں کہ ابھی اٹھتا نہیں ہوں کہ میری جو ہے مشکل صبح ہو جاتی ہے جا دوسری بات آپ نے جو مزارات میں جا کے اب ڈائریکٹ مانگنا مانگنا اصل مسئلہ یہ استمداد کا ہے اور یہ بھی موضوع بڑا کبھی لیں گے اس کو بھی تو ایک بات میں کروں کہ جو بنیادی ہمارا عقیدہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ٹھیک ہے اس بارے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے بالکل اللہ نہ چاہے تو ایک پتا کیا ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا صحیح ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی عطا سے اللہ کے علاوہ انبیاء ہوں فرشتے ہوں اور اللہ کے نیک بندے ہوں ٹھیک ہے یہ مدد کرتے ہیں صحیح. یہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے جب اتنا واضح فرق ہو گیا کہ یہ مدد کریں گے نبی بھی ہیں فرشتے بھی ہیں ولی بھی ہیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت, طاقت سے صحیح. کریں گے صحیح. ان کی یہ استیانت اور یہ مدد کرنا اطائی ہے ٹھیک ہے اللہ رب العالمین وہ قادر مطلق ہے جی یہ اللہ کے محتاج ہیں بالکل اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غیر اللہ مدد کریں تو اس میں نہ کوئی شیر کا معاملہ ہے نہ کوئی ایسی کباہت کا معاملہ ہے جی جب اللہ تبارک بطالہ کے بارے میں یہ واضح ہے کہ یہ بھی جو مدد کریں گے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت بلکل سے بلکل کریں بلکل گے بلکل قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم اس سے تنازع میں دیکھتے ہیں فعین نولہ مولا و جبریلو ملائی کتو باد آزادی کا ظہیر کیا بات ہے بے شک اللہ مولا ہم مولا ہم کا مطلب دوست بھی ہے مولا کا مطلب مددگار بھی ہے اللہ مددگار اس کے فرشتے مددگار اور نیک مومن یہ مدد کا بادشاہ ٹھیک ہے غذبۂ بدر ابھی قریب ہی اس کی تاریخ رمضان شریف قصبۂ بدر کی مشہور و معروف نصرت اور مدد کنہوں نے کی فرشتوں نے فرشتہ اللہ کیا تھا تو فرشتے کیا ہیں غیر اللہ بالکل غیر اللہ تو یہ فرشتوں نے آ کے مدد کی ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے فرشتوں بلکل, نے کی بالکل تو فرشتے اس کا مطلب مددگار ہوئے تو اب بلکل. مطلقاً یہ کہہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اور مدد کرتا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی یا معذ اللہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ شر کر دیا ہے हुँ. یہ بالکل واضح ترین غلط بات अरी. ہے قرآن اور آتیش کی غلط تشریحات ہیں اس طریقے سے کر کے لوگوں کو وساوس کے اندر ڈالنا گئے صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح استیانت مانگتا ہے مدد لیتا ہے چاہے اللہ کے نبی سے हुँ. لے حضرت موس علیہ السلام مدد کر لگیں گے جب آپ وسیلہ بنے ہیں تو پانچ نمازیں پانچ نمازیں پڑھ پچاس نمازیں کے بالکل بالکل یہ اتنا بڑا وسال فرمانے کے پردہ دنیا میں پردہ فرمانے بلکل. کے بعد جو وسیلہ ذریعہ بنے بلکل, گئے بالکل تو یہ اس طریقے کی روایات تو بکثرترت موجود ہیں ایک حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گی کہ جب آدمی کسی زمین میں ایسی سنسان جگہ بھٹک جائے हुँ. تو اس وقت وہ اللہ کے بندوں کو پکارے اعینونی یا عباد سبحان اللہ اعینونی یا عباد اے اللہ اللہ اے کے بندوں میری مدد کروین بل اللہ سے مدد بند. بند. اس طرح بھی کہا جا سکتا ارشاد تا. فرمایا کہ انہ عباد اللہ یا راہم کہ ایسی جگہ میدانوں میں بھی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھتے فرحان دی. اللہ صاحب کیا, کیا, کیا بات تو اور بھی بہت سی روایات ہے یہاں ہی پر مفتی صاحب ایک بات یہ ہے کہ آپ نے وسیلے کو اچھے انداز میں ڈیفائن کیا چلیں ٹھیک ہے جائز ہے نا ایک صاحب ملے مجھے ایک موقع پر گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی وسیلہ ٹھیک ہے مانگنا جائز ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کسی کو سفارشی پیش کرنا تبسل کرنا بھی ٹھیک ہے چلو اولیاء سے مانگنا بھی جائز ہے استمداد بھی جائز ہے مگر بس یار دیکھو جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو کسی اور کا وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ایک وسلس ہے بس میں اللہ دے رہا ہے نا اللہ دینے پر قادر ہے ہم مانتے ہیں تو پھر اب وسیلہ کیوں پیش کر رہے ہیں آپ بالکل اللہ دینے پر قادر ہے اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. ہے اور یہ جو دیں گے یہ بھی اللہ کی اطاعل تو قرآن مجید فرقان حمید میں جاؤ کا فرمان کیوں آیا اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں حالانکہ اللہ بکفیت کرنے پر قادر ہے اللہ تبارک تعالی ہی مغفرت فرمائے غفار گا, فرمان فرمان فرمائے گا اینی ل... ل... اینی لمن جی کہ ہاں میں بشرے والا ہوں اس کو جو, تو... جو توبہ کرے یہی ان شاید فرمایا دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کہتے کہ دعا کے اندر وسیلہ ذکر کرنا ہی واجب لازم ہے نہ ہے کہ تو یہ آپ کی دعا مردود ہو جائے گی رد ہو جائے گی ایسا نہیں صحیح لیکن جو کر رہے ہیں ان کو جو غلط ہے وہ خود غلط ہے صحیح صحیح یعنی جو وسیلہ مانگنے والوں غلط ناکاج یہ وسیلے کو غلط ناکاج ہے جب ہم اتنی روایات بیان کر رہے ہیں بخاری کی دوسری روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا کو وسیلہ پیش کر کے بارش مانگی نبی کریم علیہ الصلاۃ کے پردہ فرمانے کے بعد ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جو ہے وہ مزار شریف کے اوپر کی جو چھت ہے بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ کرو یعنی چھت تھوڑی سی سوراخ کرو آسمان سیدھا تربت نبی کو دیکھ اللہ تو یہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے کیا بات کیا اس طرح کی تو بکثرت روایات یہ موجود ہیں بے شک اللہ ہی دے گا عقیدہ ایمان ہمارا یہ ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ نہیں اپنے پیارے بندوں کے پاس بھی جانا اللہ تھا یہاں پہ ان جن, جن کو یہ اس طرح کا فسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالی دینے پر قادر ہے تو وسیلے کی کوئی حاجت نہیں ہے میں وسیلہ نہیں مانگوں گا میں مان جائز مانتا ہوں وسیلہ مان تبسل کرنا جائز ہے مگر میں وسیلہ نہیں کروں گا بس اللہ تعالی ہی سے مانگوں گا تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے صحابہ کی سیرت تقلید کا باعث ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ توحید کو ماننے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جو ہے لگاؤ رکھنے والا رب تبارک و تعالی کی امداد پر یقین رکھنے والا اور کون ہوگا اور کون ہوگا وہ سرکار کے تربیت یافتہ ہیں جب وہ وسیلہ مان رہے ہیں اور تبصل اپنے اعمال میں کر رہے ہیں دعاؤں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توصل کرنا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے اور یہ بالکل توحید کے خلاف نہیں ہے اور اعلی حضرت علیہ رحما کے ایک شعر ہے آج لے ان کی پناہ آئے آج آئے آئے مدد مانگ ان سے کیا بات ہے؟ پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن گھر مانگے قیامت اللہ کے دن ایک ہی در ہوگا اور وہ در مستق اور وہ وسیلہ چلے گا اور وہ وسیلہ ہوا ہے اور اس وقت جس وقت اور کوئی بھی جگہ اور کوئی مقام جو گئے وہ نہیں سب نبیوں سے ہوتے ہوئے حضور کے پاس ہی آئیں گے کیا بات اور ہے؟ نبی کریم علیہ السلام السلامی شفات پر کیا بات ہے ماشاءاللہ وسیلے کے حوالے سے مدیر جنرل کے ناظرین بڑے ہی پیارے انداز میں مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے وسیلہ ذات کا بھی ہوتا ہے وسیلہ عمل کا بھی ہو سکتا ہے وسیلہ جو ہے کسی شے کا بھی ہو سکتا ہے متبرک مقام کا مزارات پہ جا کے بزرگات بزرگان دین سے توسل کیا جا سکتا ہے اسی طرح مزارات پہ جا کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ ساری جو جو گفتگو کی گئی ہے اس میں ایک عقیدہ واضح کر دیا نظریہ واضح کر دیا دینے والی ذات رب تبارک و تعالی کی ہے ہم جو توسل کرتے ہیں اولیاء کرام سے اللہ والوں سے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے عنایت فرمانے والے ہیں دینے والے ہیں مشکل کو حل کرنے والے ہیں اس نظریے کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ اگر تبصل کیا جائے گا تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کسی قسم کا شرک کا شائبہ نہیں ہے لہذا اپنے نظریے کی اپنے عقیدے کی کا تحفظ کرنا چاہیے شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس طرح کے جو سلسلے ہوتے ہیں دیکھیں علماء کی صحبت حاصل کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں سلسلہ علم کی کہکشاں آپ کو اسی طرح نیک اعمال علمی گفتگو اور عقائد کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا مدنی چینل اور دیگر سلسلوں کے ذریعے بھی ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اپنے اعمال عقیدے اور اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح کا سامان کیجیے اللہ تعالی۔ ہمیں ہمارے سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور جو ہم نے وسیلے کے بارے میں سنا سمجھا اس کو صحیح سمجھ کر اپنے دیگر افراد کو دیگر دوستوں کو اسلامی بھائیوں کو بھی سمجھانے کی عطا فرمائے آمین وجہ نبی صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ